یا او نبی اے نبی قل لی جی کا آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے ان کن تن حیات دنیا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وہ اور دنیا کا مال اور اس کی زینت چاہتی ہو فتح لئی تو آؤ میرے پاس میں تمہیں دنیا دیتا ہوں وہ اسا ریح کننا اور میں تمہیں اچھی طرح اپنے نکاح سے جدا کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ازواج متحرات صابر تھیں شاکر تھیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے امت کی تعلیم کے لیے اور انہیں بتایا جائے کہ ان ازواج متحرات کا کیسا بڑا مقام تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے تک گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کھجور و پانی پہ گزارا ہوتا اور جب کھانا ملتا تو ہم پیٹ بھر کر نہ کھا سکتے لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اے محبوب آپ ان بیویوں سے کہیں کہ اگر یہ زندگی تمہیں مشکل لگتی ہو اور تم کوئی بات دل میں رکھتی ہو زبان سے نہ کہہ سکتی ہو تو تم مانگ لو دنیا تو مجھے اللہ نے وہ خزانے دیے میں تمہیں دنیا دے دوں گا مگر پھر میں اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا کیونکہ میرے نکاح میں جو عورت ہوگی مجھے دنیا پسند نہیں تو میں اس کے لیے بھی دنیا کا سامان مہیا نہیں کروں گا وہ ان اور اگر و ان کن تننا تم اور اگر تم اللہ کو پسند کرو اس کے رسول کو پسند کرو وہ دار اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو اور تم یہ کہتی ہو کہ نہیں ہمیں آخرت چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں فعین اللہ سناتی من کن اجرن اویمہ بس بے شک اللہ تعالی تم میں سے جو نیکوکار ہیں انہیں اجر عظیم دے گا تمام ازواج متحرات نے نیکوکار ہونے کا ثبوت دیا یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ آج اللہ تعالی نے تمہیں اختیار دیا ہے تم دنیا پسند کرنا چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو کبھی بھی تمہارے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے مجھے دنیا پسند نہیں ہے یہ بھوک اور یہ معاملات تو یہاں ہوتے رہیں گے حضرت عائشہ خاموشی کے ساتھ سن رہی تھیں۔ خدو نے فرمایا تمہیں موقع ہے تم سوچ لو اپنی سہلیوں سے مشورہ کر لو اپنے والدین سے مشورہ کر لو اس جملے پر حضرت عائشہ سے ضبط نہ ہو سکا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں میں اللہ سے راضی ہوں اور آپ سے بھی راضی ہوں تمام ازواج متحرات کے یہی جملے تھے اس سے وہ خواتین عبرت حاصل کریں کہ جو ناجائز مطالبات کر کے شکوہ و شکایات کر کے بنا وجہ اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں ایک عظیم عورت جیسے حالات ہوں اس میں وہ رہنے کا ڈھنگ رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو طاقت بھی ہے اب کہتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ چلیں مگر اس کے باوجود آپ نے کہا مجھے دنیا پسند نہیں ہے میں سادگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو ازواج متعارات نے یہ بھی ساتھ دیا اچھی عورت اپنے شوہر کا وہ ساتھ دیتی ہے مشکل حالات کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو عورتیں بری ہوتی ہیں وہ مشکل حالات میں وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں شوہروں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں کہ تم چوری کرو کہ ڈاکہ کرو کچھ بھی کرو مجھے وہی عیاشیاں چاہیے پہلے جیسے تو بتائیے ایسی خود غرضی کیا ایک انسان کو زیب دیتی ہے انسان مشکل حالات میں ساتھ دے اور مشکل حالات میں ایسے مطالبات نہ کرے کہ شوہر ناجائز اور حرام کاموں مبتلا ہو جائے اچھی بیوی بی ہر حالات میں تعاون کرنے والی ہوتی ہے یا نسا ان نبی میں کنہ بفاشتی مبینہ اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی کھلے گناہ میں مرتکب ہوئی یضاعف داف العذاب آدابین تو انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا نبی کی بیویاں تو محفوظ رہیں اس میں نبی کی بیویوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے اس کا ذکر ہے جس کا مقام بلند ہوتا ہے اس کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے جس کے کپڑے صاف ستھرے اور سفید ہوں اس کا ایک داغ بھی دور سے نظر آتا ہے وکانا عَلَى کا یسی اور اللہ پر عذاب دینا آسان ہے ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبی کی ازواج متحرات کے بارے میں کوئی یہ وہم کرے کہ انہوں نے حضور کے حقوق کو ادا نہیں کیا اللہ اکبر ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ تعلیم کے لیے فرمایا گیا کہ عورتوں کو احتیاطیں کرنی چاہیے اور خصوصاً وہ خواتین جو مسلمان ہیں جن کے دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہیں وہ زیادہ محتاط رہیں نبی کی ازواج متحرات ان آیتوں کے بعد اور زیادہ محتاط ہو گئیں اور عالم یہ تھا کہ کئی ایسی خواتین ہیں ازواج متحرات میں سے کہ وہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پھر گھر ہی سے نہ نکلیں یعنی ضرورت بھی وہ احتیاطاً گھر سے نہ نکلتے ہیں. اس قدر احتیاط کا پہلو ہوتا حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ گھر سے ضرورتاً نکلا جائے تو اجازت ہے قرآن نے ازواج متحرات کو مومنوں کی ماں قرار دیا کوئی اپنی ماں کی برائی کرے وہ اولاد بہت ہی بد نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ازواج متحرات کا ادب اور ان کی تازی متوقع عطا فرمائے الحمدللہ للہ میں پارا مکمل ہوا